وہ جو سود کھاتے ہیں قامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسی کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آصب نی چھو کر مخبوط بنا دیا ہو اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کے مانند ہے اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود تو جسے اس کے رب کے پاس سے نست آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔ اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے اور جو اب اس حرکت کرے گا تو وہ دو ہے وہ اس میں مت نون گون نہ رہیں گے